السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ سرافیت سے ہیں سب کی ٹھیک ٹھاک ہیں چلیے اللہ تعالیٰ وبر اچھا ماشاء رول نمبر چھ کیا ہیں آپ کے الحمد اچھا جی. الحمدللہ اللہ کا السلام رسم المبیا عمار سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم پڑھ رہے ہیں تنازول فعلان آج پڑھیں گے ہم کوفیین کا مسلک ائما ان عملت الفعل الاول كم علام الحب الكوفيين فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل ازبرت الفاعل في الفعل الثاني كما تقول في المتوافقين وزر بني واكرمني زید کوفیین بس. اور بسرین کا اختلاف تھا تنازع فیلان کے اندر اولا اور غیر اولا میں ورنہ کوفیین اور بسریین تمام حضرات کے نزدیک فیل اول کو بھی عمل دے سکتے ہیں پھیلے ثانی کو بھی عمل دے سکتے ہیں اب رول نمبر چھ کیا جانیں گے تناظر اور فیلان کیا چیز ہوتی ہے اور فیل اول کیا اور پھیلسانی کیا ہے دو پھیلوں کا بات ہے اس میں ظاہر ہو ٹھیک ہے ہر فیل چاہتا ہو کہ یہ میرا معمول بنے اور میرے لیے یعنی جو چیز فیل فیل اول تقاضا کرتا ہے وہ اس کے لیے معمول بنے اور پھیلسانی چاہتا ہو کہ یہ میرا معمول بنے اگر وہ فائل چاہتا تو فائل بنے مفول چاہتا ہے مفول بنے اب کوفیین اور بصریین دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ پھیلے اول کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے پھیلے ثانی کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے دونوں کے نزدیک دونوں جائز ہیں البتہ بہتر کون سا ہے تو بصریین حضرات فرماتے ہیں کہ پھیلے ثانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے الحق القریب سمن الباعید اور کوفیین حضرات فرماتے ہیں کہ پھیل اول کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ الحق للت... الحق کو کہ پہلے آنے والا جو آیا ہے اس کا حق پہلے ہے لہٰذا اس کو ملنا چاہیے لہذا فیل اول پہلے آیا ہے تو بعد میں جو اس میں ظاہر ہے وہ اسی کے لیے ہی معمول بننا چاہیے اگر وہ فائل کا تقاضا کرتا ہے تو بعض والے اس میں ظاہر کو فائل بنا دیا جائے اگر وہ مفول کا تقاضا کرتا ہے تو بعد والے اس میں ظاہر کو مفول بنا دیا جائے تو آج ہے کوفین کا ہی مسلک وہ فرماتے ہیں کہ فیل اول کو عمل دیا جائے گا لہٰذا جب ہم اس میں ظاہر کو فیل اول کے لیے معمول بنا دیں گے اگر فیل اول فائل چاہتا ہے تو بعد والے اس مظاہر کو فائل بنا دیں گے اگر فیل اول مفول چاہتا ہے تو بعد والے اس مظاہر کو مفول بنا دیں گے اب پھیل اول کو تو ہم نے عمل دے دیا جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ ہم اس کو دے دیں گے جس خوراک کا مطالبہ کرے گا ہم اس کے منہ میں ڈال دیں گے لکمہ بنا کر لیکن پھیل ثانی کا کیا کریں گے تو کہتے ہیں پھیل ثانی اگر فائل کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے اندر زمیر لے ضمیر نکالیں گے جو اس کے اس کے لیے کیا ہو جائے گی فائل بن جائے گی جس طرح بسرین نے کہا تھا کہ فعل اول کے لیے کیا کریں گے ضمیر لائیں گے ٹھیک ہے نا حزف بھی نہیں کر سکتے ذکر بھی نہیں کر سکتے دونوں وجہ بتا چکا ہوں کیوں وہی وجوہات یہاں پر بھی ہیں تو لہٰذا کیا کریں گے اس کو آ... اس کی ضمیر نکالیں گے جو اس کے لیے فائل بن جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر فعل فیلسانی مفول کا تقاضا کرتا تو اس کی تفسیر انشاءاللہ اللہ ہم ہلکے سب حکومت میں پڑھیں گے آج صرف اتنا دیکھیں کہتے ومل تر اولا مذہبی اگر آپ عمل دیں فیل اول کو جیسا کہ کوفین کا مسلک ہے تو فنزور پس آپ دیکھیں کہ امکان الفیلستانی فیل ثانی یک الفاع فائل کا تقاضا کرتا ہے تو ازمرت مرت الفائلہ فائل کی ضمیر نکالو فیل فیلستانی فیل فیلثانی میں کما تقول و فلمتوافقین جیسے آپ متوافقین میں کہیں گے یعنی فیلسانی بھی فائل چاہتا اور فیل اول بھی فائل چاہتا دونوں کا تقاضا ایک ہی ہو موافق ہوں متوافقین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فعل تقاضے میں کیا ہوں موافق ہوں تو جیسے آپ کہتے ہیں زرا بنی اکرمنی آپ ہے کہ زید میرا فائل بنے اکرما کہتے ہیں ذرا کہ با کا فائل بنا دیا ہے اب اکرمہ کا فائل کہاں ہے اس کے لیے ہم نے ضمیر نکالی جو راجی ہوگی زید کی طرف ٹھیک ہے اسی طرح وہ ذرا بنی و, و اکرما نی یہاں پر آپ کو صحیح معلوم ہوگا دیکھو ذرا بنی کا فائل کیا ہے ازدان ہے اور اکرما نی اکرمان یہ جو اس کا ہے تسنیا کا یہ اس کا فائل ہے اس کا فائل ہے اور فل متخلفین کی مثال متخلفین کا مطلب یہ ہے کہ پھیل اول فائل کا تقاضا کرتا ہے اور یعنی فیل جو ہے وہ فائل کا تقاضا کرتا ہو دوسرا فیل جو مفول کا تقاضا کرتا ہوتا دونوں کے تقاضے جو ہوں وہ کیا ہوں مختلف ہوں ضرب تو اکرمنی زئی دن اب ضرب تو چاہتا ہے کہ زید میرا مفول بنے کیونکہ تو ضمیر اس کا فائل پہلے سے موجود ہے لیکن اکرمہ چاہتا ہے کہ یہ کیا بنے میرا فائل بنے کیونکہ اکرمہ کو فائل چاہیے لیکن ہم نے چونکہ پہلے اول کو عمل دینا دہٰذا زئی دن کو ہم کیا کریں گے مفول بنائیں گے اور اکرامہ کے لیے فائل کے طور پر کیا کریں گے زمیر لائیں گے تو کہتے ہیں ضربت و ضرب اکرمنی ضربت و اکرمانی ضرب اکرمونی ٹھیک تو آج کا سبق ہے کوفین کا مسلب کوفین حضرات فرماتے ہیں کہ فیل اول کو کیا کریں گے عمل دیں گے ٹھیک ہے یعنی جس چیز کا بھی تقاضا کرے گے اس میں ظاہر کو اس کے مطابق کر دیں گے رہ جائے گا فیل ثانی تو فیل ثانی کے اندر کیا کریں گے لائیں گے حذف نہیں کر سکتے اس لیے کا فائل ہے ٹھیک ہے فائل کا حذف کرنا کیا ہے عمدہ ہے پہلی اس صورت میں جب باقی جہاں تک مفول کی بات آئے گی تو ہم ہاں ذکر بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں اچھا اور کیا کر سکتے ہیں حزف تنازع کو ختم کرنے کے تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو حذف یا ذکر یا ضمیر ذکر بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ پھر کیا ہوگا تکرار لازم رہے گا تو صرف اور صرف زمین بچتی ہے تو زمین ہم لائیں گے اس کے لیے فائل بنانے کے لیے تو آگے سمجھ. سمجھ آگے سب کو رول نمبر تین احسن العلوم رول نمبر چار جی آئی بات سمجھ عبارت دیکھیے پھر کہتے ہیں وہ امافی الفلا ذرا اکرمانی اکرمنی فل مت خالف تو اکرمنی وزربت و اکرمانی وَذَرَبْتُوَ اَقْرَمُونِ اَزْزَيْدِينَ سمجھا دو فی المتخالفین سے سمجھ میں نہیں آیا دیکھو کفین کا صرف مسلک کوفین کا مسلک بتایا ہے کفین فرماتے ہیں کہ ہم فیل اول کو حمل دیں گے بس یعنی اس میں ظاہر جو ہوگا وہ فیل اول کے مطابق ہوگا جب فیل اول کے مطابق ہوگا فیل اول فائل چاہتے تو اس میں ظاہر کو فائل بنا دیں گے فیل اول مفہول چاہتے تو اس میں زہر کو محفول بنا دیں گے رہ جائے گا فیل کے فیل لسانی کا ہم کیا کریں گے کہتے فیل اسانی کو دیکھیں گے فائل کا تقاضا کرتا ہے یا محفول کا ٹھیک ہے مفول کا تقاضا کرتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ ہم کل کے سبق میں پڑیں گے اگر فائل کا تقاضا کرتا ہے تو وہ آج کا سبق ہے کیا کرنا ہے کہتے اس کے لیے زمیر لانی ہے بس ٹھیک ہے اس کے لیے زمیر لائیں گے زمیر اس کے لیے کیا بن جائے گا فائل بن جائے گا جیسے ذرا بنی اکرمنی زئی اب زئیدن جو بعد میں اس میں ظاہر ہے وہ فیل اول کا یعنی ذرابہ کا فائل ہے اب اکرما کا فائل کہاں ہے وہ اکرما کے اندر ضمیر ہے جو راجی ہو رہی ہے بعد میں زید کی طرف اس کی زیادہ واضح ہو کر مثال وہاں سامنے آتی ہے کہ ذرا بنی اکرمانی اکرمانی زئیدن ٹھیک ہے اب ذرب ازدان زید از اب ذربا کا جو فیل ہے وہ بعد میں زئی جو ہے وہ موجود ہے فائل اس میں ظاہر اب اکرما کا فائل کون ہے وہ اس کے اندر خود ضمیر ہے متوافقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا تقاضا موافق ہو کہ فیل ال بھی, مف... بھی فائل چاہتا ہو فیل چاہتا تو فی السانی بھی فائل چاہتا ہو یا فی ال بھی مفول چاہتا ہو تو فی الثانی بھی مفول چاہتا ہو لیکن متخالفین کا کیا مطلب کہ فیل الحال فائل چاہتا ہو اور فی السانی کیا چاہتا ہو مفول چاہتا ہو بس اتنی سی مثال اتنی سی بات ہے آئی بات سمجھ متخال سے بھی بات سمجھ میں آ گئی جی نہیں بھی سمجھ آئی تو بتائے سمجھ آ گئی تو نہیں دا فل متحال فین کا مطلب کہ فیل اول کا تقاضا مختلف ہو فیل سانی کا تقاضا مختلف ہو کہتے تو و زیدن اب دیکھو ذرب تو, تو یہ فیل بھی ہے فائل بھی ہے ذرب تو, تو فائل ہے اس کا فیل فائل اب فیل اول مفول چاہتا ہے لیکن فیلسانی اکرمہ جو ہے وہ چونکہ مفرد ہے تو وہ کیا فائل چاہتا ہے دونوں کا تقاضا مختلف ہے اس کے بعد زید, زید ہے اب فیل اول چاہتا ہے کہ میرا مفول بنے فیلسانی چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے اگر ہم نے چونکہ فی اول کو عمل دینا تو زیدن کو منصوب اسی لیے اس کے لیے مفول بن سکے اب اس کا فائل کہاں سے ہوگا تو اس کے اندر کیا ہے ضمیر ہے متخالفین کا کہہ کر آپ کو مثالیں دی ہیں باقی آپ کو اتنی بڑی مشکل بات نہیں سمجھائی ٹھیک ہے صرف مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ متوافقین کی مثالیں ایسے ہوں گی اور متخالفین کی مثالیں ایسے ہوں گی ضربت وکرا منی دن ضرب وکرامانی دینت وکرمونی از دینا ٹھیک ہے جی اللہ بارک و برکہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب بالعالی السلام علیکم